ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحر جب گرمی سخت ہو جائے جب گرمی سخت ہو جائے ف عبریدو تو نماز کو ٹھنڈا کرو ف ان شدت الحرف بے شک گرمی کی شدت جہنم کی حرارت سے یا جہنم کے سانس لینے سے ہے فیش سانس لینا یا اس کی حرارت کی شدت نماز کو ٹھنڈا کرو مطلب ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کر لو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھو زہر کو تاکہ کچھ تھوڑا بہت سایہ جو ہے وہ ڈھلنے لگے راستے میں تو اے سی نہیں چلے گا مسجد کے اندر چلے گا جی مثال کے طور پہ آج کل گیارہ پچپن پہ گیارہ پچپن پہ زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو لیٹ کر کے پڑھنا یا ٹھنڈے کر کے پڑھنا <سؤال> رافر بن خدیج رضی اللہ قال رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدھی صبح کی نماز صبح صبح, صبح پڑھو مطلب تو ہونے کے بعد جلد ہی پڑھ لو اسم ابو فعنولی اجوری کم پس بے شک وہ تمہارے اجروں کو بڑھانے والی ہے یعنی جتنی جلدی فجر کی نماز پڑھو گے اتنا زیادہ فباب ہوگا اور واہ الخم سو و سح ترمدی اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے ترمذی نے صحیح کہا ہے اور ابن حبان نے بھی وہ ان نبیٰ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرا کا الصبح صبح قبل انتلو الشمس جس نے صبح کی نماز کو پایا ایک رکت بھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فقط ادرا کا صبح تو اس نے صبح کو پا لیا یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی ایک رکت بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو گویا اس کی فجر قضا نہیں ہوئی بلکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی ایک رکت پڑھ لے اس کی فجر قضا نہیں ہوئی ادرکا رکعت تم العصر قبل ان تغرب الشمس جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی ایک رکت بھی پا لی فقط ادرکل اصرا تو گویا اس نے اثر کو پا لیا مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا عنہ کی روایت کی طرح ہے تو کالا سجدہ انہوں نے سجدے کا لفظ بولا بد ارکا رکا کے بدل یعنی یہاں پہ ہے من اضلا کا مین سبلی تن تو ان کی روایت میں کیا ہے من ازلا کا مین سبلی تن سن پھر کہا وہ سجدہ تو ان نما ہی رکھا سے مراد رکعت ہی ہے ایک بھی رکعت تکر وقت میں بندہ ادا کر لیتا ہے تو گویا نماز و وقت میں ادا ہو گئی ہاں جی وَلَا لا صلات صلات صلات. وعن رضی اللہ عنہ ابو ہے ہیں رسول رسول وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا صبح کے بعد کوئی نماز نہیں حتا کہ سورج طلوع ہو جائے ولا صلاب بعد السری اور اثر کے بعد کوئی نماز نہیں حتا طغیب الشمس حتی کے سورج غائب ہو جائے متافن علیہ والی مسلم اور مسلم کے الفاظ ہیں لا صلاح بد اصلاط الفجری فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو یہ جو عصر کے بعد کوئی نماز نہیں اسے براد ہے اثر کے مختار وقت کے بعد کوئی نماز نہیں کیونکہ ابوداوت میں روایت آتی ہے اللہ انتسل و شمس مرتا سورج جب تک بلند ہو بلند کا معنی آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا بےغا نقیٰ معلم تسر زرد نہ ہو جب تک اس وقت تک اثر کے بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے جب سورج زرد پڑ جائے تو پھر اثر کے بعد نماز ادا کرنا منع ہے ہاں نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جب تک سورج بلند ہے اس وقت تک آپ اثر کے بعد نفل بھی پڑھ سکتے ہیں جب سورج زرد ہو جائے اس کے بعد نفل نہیں پاٹ سکتے جو فرض ہے وہ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں حتہ کہ ایک رکت بھی اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پاڑ لی تو گویا کہ اثر آپ نے پاڑ لی دوسری رکت کب ہوگی جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تیسوی چوتھی رکت غروب ہونے کے بعد ہوگی غروب ہونے سے پہلے پہلے طلوع شروع ہونے سے پہلے پہلے ایک رکت بھی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے اتنا وقت ہے کہ آپ ایک رکت پڑھ سکتے ہیں سورج کے طلوع یا غروب ہونے سے پہلے تو پڑھیں سورج طلوع ہو جائے تو ٹھیک ہے ہو جائے تلو ایک رکت آپ نے پڑھ لی ہے نا پہلے ایک رکت سورج کے طلوع شروع ہونے سے پہلے پہلے, پہلے پڑھ لی وہ اگر پتہ نہیں تو وہ تو بات ہی الگ ہے نا جس کو پتہ نہیں اس کی تو خیر ہے نہیں ایک رقط <Co> <س statue> بھی اگر اس نے سورج شلو ہونے سے پہلے پڑھ لی ہے نا دوسری بھی پڑھے سورج تلو ہونے کے تقریبا پندرہ منٹ بعد پھر کدا دے لے جب تک مردی طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان اوسطن ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ بیس منٹ بائیس منٹ پچیس منٹ زیادہ زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ مغرب اور فجر دونوں کا وقت برابر ہوتا ہے جتنا وقت فجر کا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی مغرب کا ہوتا ہے پندرہ بیس بھی نہیں لگتے نہیں سرخی پانچ پندرہ بیس منٹ بعد ختم نہیں ہوتی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لیتی ہے سرخی ختم ہوتے افق پہ سرخی قائم رہتی ہے سرخی ختم ہوتی ہے تو عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں عشاء کی اذان تک سرخی قائم رہتی ہے